السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ روم میں کیسے ہیں جناب سب بالخصوص برادر محترم سنی مسلم بھائی اور دیگر بھائی بہنیں سب خیریت سے ہوں گے امید ہے اور اللہ سب کو ہمیشہ خیر سے رکھے اور اسپیشلی دعا ہے کہ سنی مسلم بھائی کو اللہ تعالیٰ سے توفیت عطا فرمائے جلد از جلد اور یہ اپنی بھرپور فارم میں لوٹ آئے آج کل کچھ موسم کی تبدیلی سے اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے ہمارے ان علاقوں میں میرے ساتھ بھی مطلب ناک میری بھی بند ہے نزلہ بھی ہے کھانسی بھی ہے جی وعلیکم السلام و اللہ تو بہرحال سب بھائیوں کو عید مبارک گزشتہ کیونکہ عید کے موقع پر تو میں آئی ہی نہیں پایا ہوں بلکہ پہلے بھی دو چار دن تو ماشاءاللہ اچھی عید گزری ہوگی امید ہے <تصال> <تصال> <تصال> <جيونگر بھائی> دی اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے گرین ریڈ کے جو چھوٹے بھائی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے اور ایزی بھائی کی گرینڈ مدر ان لاکھ و اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کی بخش و مغفرت فرمائے اور بھی جتنے دیگر جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ اب ماشاءاللہ اللہ تموجن بھائی آئے تو اب میں فری ہو گیا اچھا جی دسمبر آ اور آپ فری ہو گئے شکر کریں یہ جملہ آپ نے چھوٹی اینٹ پر نہیں بولا ورنہ لوگوں نے سمجھ لینا تھا کہ اچھا جی تو اللہ تعالیٰ صاحب کو خوش رکھے اور آپ سمجھ گئے میں نے کیا کہا تو سنی مسلم بھائی اگر آپ اس وقت ہیں روم میں تو وہ آپ نے جو سنی مسلم بھائی سن رہے آپ ہیں اگر روم میں اچھا جی وہ میں نے نا وہ ایک آرٹیکل لکھا ہے اس پر نا عورت کی قضاء اور اس کی امامت وغیرہ کے حوالے سے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دو دن میں نا اس کو میں کروا کر اس کو لکھوں گا ابھی ادھر ابھی تو ویسے میں نے لکھا ہے تو پھر میں آپ کو وہ سینڈ کروں گا ان اللہ تعالی جی اللہ کا شکر ہے بھائی احمد صاحب تو وہ اس میں کچھ جو ہے نا وہ قضاء عورت کا منصب قضاء کے بارے میں اور اس کی امامت کا بھی بیچ میں آ گیا ساتھ تو اچھا ماشاء اللہ چلیں مجن بھائی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ مامی بھائی تک پہنچ گئے ہیں یا وہ آپ تک پہنچ گئے ہیں بہرحال جیسے بھی ہے تو, تو وہ انشاءاللہ شاء سنی مسلم بھائی وہ میں انشاءاللہ جلد کرنے کی کوشش کرتا ہوں کسی کے پاس انگلش میں بیان ہے اس ٹاپک پر آج کوئی بھائی مائک پر آنا چاہتا تھا. تو مجن بھائی آجیں آپ کے آنے سے ذرا رونق ہو جاتی ہے جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ گزارا چل رہا ہے جناب مائک فری ہے جی السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جناب آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں مزاجن اور تو حوالہ میں نے لوگوں کی آئی ڈی ہیڈ کی ہوئی ہیں جی جو لوگ ہینڈ ریس کرے گا میں اس کی آئی ڈی آ کر بولوں گا ایسے سر میرے پاس آ جائے تو سب لوگ خبردار ہو جائیں جناب کیونکہ جس کے آئی ڈی مطلب جو شخص کی حضرت آپ کیسے ہیں مزاجن حوالہ یہ تو خیر اپنی جگہ پہ بہت شکریہ آپ کی بک آج ان مجھے مل جائے گی میں آیا ہوا ہوں ادھر اور سنیل مسلم بھائی میں یہ سب کیا کہنے والا تھا کہ رہا آپ آتے ہیں ایسی شارٹ لگاتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں پڑتی کہ آپ مجھے لگتا ہے کہ فٹ بال کے بہت اچھے پلیئر ہیں ایسے ایسی شارٹ لگاتے ہیں آپ وہ اور شیوں پہ کہ مزہ آ جاتا ہے جی بس تو حضرت آ جائیں مائک پہ مائک آپ کی دیکھ رہی ہے جی حضرت پروفیسر حضرت بس وہ میں فارغ ہو گئی ہوں تو آپ بس نیکسٹ ویک آپ جب بھی کہیں وہ ہم اپنا وہ جو پروگرام ہمارا ذرا جو جہاں سے ہماری جو ٹوٹ گیا تھا موشن وغیرہ جو ٹاپک چھوٹ گئے تھے تو ہم کہتے ہیں دوبارہ شروع کر لیں بڑی مہربانی ہوگی جی آپ کو تو اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کب ہم شروع کریں گے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں نے جناب اپنی آئی ڈی اس لیے ہینڈ ریز کیا تھا کہ آپ میری آئی ڈی سے بھی بولیں رہے آ کر تو وہ انشاءاللہ شاء آپ جب کہیں گے شروع کر لیں گے ابھی تو فی الحال یہ ہے کہ درسے صحیح مسلم شریف جو ہو رہا ہے وہ کل سے دوبارہ شروع کریں گے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ وہ تسلسل جو تھا وہ ٹوٹ گیا کچھ عید کی وجہ سے نہیں آ پایا شروفیت رہی انشاءاللہ ان وہ شروع ہو جائے گا تو ساتھ میں کچھ تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کریں گے اس کے لئے بھی جی آ سبز گمبد بھائی آپ کی کیا کمال کی آئی ہے جی آپ کا ٹاپک چلے گا ساتھ انشاء اللہ جبل نور بھائی آج سچی پوچھیں آپ کو انکار نہیں میں کر سکتا ہوں لیکن آج ناک صرف پڑی نہیں جائے گا میرا ناک بالکل بند ہے اور کھانسی بھی بہت زیادہ آ رہی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اوپر سے ابھی ابھی میں نے چلو روزے کھائے ہیں تو ان شاء زندگی رہی تو آپ دعا کیجئے گا اللہ تعالی مجھے جلد از جلد سے احتیاط کر دے آ, جبل بھائی کی بات نہ مانی حضرت ٹھیک ہے جناب نہیں مانتا نہیں میں نے ان سے ایڈوانس میں معذرت کر لیا جی سبز گمبد بھائی آپ کا سوال تھا ہم مائک پہ آنا چاہتے ہیں یا چل گوزے جی جی مائک پہ آنا چاہتے ہیں تو مائک پہ آنے حضرت کسی میں اگر یہ کیا لکھا ہے جی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ لکھا حضرت میرے بات مانے ہیں کھانسی میں اب بھائی مجھ سے نہیں پڑا جا رہا کہ آپ لکھ رہے ہیں نکھاری نہاری آج عمران بھائی آپ تشریف لے تو کو السلام علیکم و اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ حضرت یہ پوچھ رہے ہیں کھانسی میں نہاری کھائیں تو کیسا یہ سوال ہے بلا مستا بھائی کا کھانسی میں اگر میں اگر نہاری کھائیں تو کیسا رہے گا اچھا رہے گا برا رہے گا بھائی عالمی عالی میں ڈاکٹر نہیں ہے کو جواب دے دیں اچھا سید سزگ بھائی کا سوال ہے پاک ہو فیملی تو کس حد تک ان کا اعترام کرنا چاہیے سید پاک ہو فیملی تو کس حد تک نہ کوئی فیملی سید ہو تو ان کا کس حد تک احترام کرنا چاہیے یہ سوال ہے سزگائی جزاکم اللہ خر السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی سارے بھائی چلے گی مائک سے آج یار مائک پہ میری آواز آ رہی ہے کسی کو روم میں میرے خیال میں علامہ رضوی صاحب کے لیے یا سنی مسلم بھائی کے لیے سوال تھا آ جائیں جناب مائک پہ آ جائیں مائک خالی سر اس لیے میں بھاگ کے آ گیا چلے عمران بھائی دوبارہ آ گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت آپ کو آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تو آ رہی ہے میں حضرت سے پوچھ رہا کہ حضرت کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے حضرت یہ سوال بھائی نے پوچھا تھا سد بھائی نے کہ اگر کوئی فیملی سید ہو تو اس کا کس حد تک احترام کام کرنا چاہیے اور, اور آگے لکھانا ان کی تو کیا کر سکتے اور ان سے کسی نے کہا کہ سید کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ایون وہ جو بھی کرے یہ سوال ہے جواب علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی سبز گمبد بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے وہ جو بھی کریں وہ غلط کام کریں گے تو ان سے اس کو روکا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اور شہید اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کی ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے پاس ایک سید صاحب تشریف لائے تو اچھا چہرہ کا طریقہ بتاؤں گا ایک منٹ دی تو سید صاحب تشریف لایا کرتے تھے کبھی کبھی تو وہ ایک مرتبہ تھے انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو سید اعلی گٹ جی مل ان کی سلاح کا طریقہ یہ دیکھیں کتنا پیارا آپ نے کیا کہ حالانکہ سونے یہ سونا پہننا مرد کو منع ہے تو اس لیے اب سیدھا نہیں فرمایا تو سید اعلی حضرت البرکت نے سید صاحب سے کہا کہ آپ یہ انگوٹھی مجھے عنایت فرما دیں تو انہوں نے بڑی خوشی سے پار کر دے دی تو آپ نے وہ انگوٹھی لے کر اپنے پاس نہیں رکھی بلکہ اب سید صاحب کی اصلاح جو تھی اس کو شروع کیا اس میں کہنے لگے کہ میں آپ کے نانا جان کا ادنا آکرشن ہوں جو ایک پیغام ان کا پہنچانا ہے تو کہا جی جی بتائیے تو فرمایا کہ وہ یہ کہ سونا پہننا جو ہے یہ مرد کے لئے حرام ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ, وآلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے <laughs> تو سید صاحب جو تھے وہ سمجھ گئے تو پھر آپ نے انگوٹھی بھی واپس کر دی تو مقصد یہ ہے کہ احترام بہت زیادہ کرنا چاہیے ان کا بہت بھی زیادہ کرنا چاہیے سید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عال پاک ہیں اگر کوئی غلط کام کریں تو ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے یہ نہیں کہ وہ جو بھی کریں یہ نہیں کرنا بلکہ ان کو سمجھائیں کہ آپ اعلی رسول ہیں اور یہ چیز آپ کی منصب کے لائق نہیں ہے آپ کی شان کے لائق نہیں تو جو سید ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں الحمد جی مائک فری ہے کوئی بھائی آدمی مائیک فور السلام علیکم و اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ حضرت یہ بھائی کو بتا دیں کچھ چلے کا پوچھ رہے جناب کوئی شوق ہوتا ہے چلے لگانے کا پتہ نہیں کیا دکھایا چیل کاف کا پتہ نہیں کون رہا ہوتا جناب یہ اس کا ذرا ان کو بتا دیں طریقہ آج حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ اپنا تو مجھے بھائی بات یہ ہے وہ آپ نے پہلے بھی شاید کی تھی بات چہل کاف کے بارے میں تو مجھے اس کا طریقہ نہیں مل پایا ابھی تک سچی پوچھے تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا اور مجھے یاد بھی نہیں رہا اس لیے ابھی سر دستوں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں اس کا جو بزرگانے دین کا طریقہ کوشش کروں گا کہ مل گیا تو پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور ارض کروں گا اس کے بارے میں آپ یار اپنا آئے نا مائک پر کوئی رونق رونق لگائیں آپ چپ کر کے بیٹھ گئے پہلے آپ ممی بھائی کی آئی ڈی سے بول رہے تھے اب کوئی حبیب کی پتنی کس بیچارے کی آئی ڈی آپ کے ہتھے چڑھ گئی ہے تو اپنی اصل آئی ڈی میں آئے اور کو ذرا روم میں رونق لگائیں سب بھائی پتہ نہیں سو گئے ہیں خاموش ہو گئے ہیں کیا ہو گیا سب کو فاروخ بھائی بھی کافی دیر سے آن لائن ہے ان کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں ہے جی میرے پاس مائک نہیں ہے کمال ہے تو پہلے کیسے بول رہے تھے مائک نہیں ہے تو چلیں جناب لو ماشاءاللہ اللہ گریب انجینئر بھائی بھی یار سارے لوگ بندے ہیں تو چپ چپ کیوں ہیں روم میں کوئی رونق نہیں ہے کوئی مطلب مزہ نہیں آ رہا داڑی کے بارے میں کچھ بتائیے داڑھی بڑھانا فکر مالکی میں کیوں نہیں رکھتے لمبی اصل میں اپنا غلام مصع بھائی فکا ما امامی مالک کا تو ایسا کچھ نہیں ہے قول آپ کا نہیں ہے اس میں کی داڑھی لمبی نہیں رکھنی چاہیے ایک مٹھی داڑھی کے بارے میں چاروں فقہات جو ہیں وہ ان کا اتفاق ہے اس بارے میں چاروں فقہ جو ہیں ان کا اس کے بارے میں اتفاق ہے تو بس ویسے یہ نا لوگوں نے جو موجودہ جو ہے انہوں نے بنا لی ہے اس کے بارے میں امام, امام مالک کا تو ایسا کوئی کول نہیں ہے یہ تو کبھی بھی چپ نہیں رہتا ٹھیک ہے جناب تو امام مالک کا ایسا کوئی قول نہیں ہے تو وہ مالکیوں نے جو موجودہ مالک نے خود سے کچھ بنا لیا ہو تو امام مالک کا ایسا کوئی قول نہیں ہے کہ داڑھی شریف جو ہے وہ چھوٹی رکھیں کم رکھیں ایک مٹھی رکھنے پر تو اس چاروں آئمہ جو ہیں وہ متفق ہیں جی آئیں جناب اب آپ کو حبیب بھائی کہیں تموجن بھائی کہیں عمران بھائی کہیں یا پھر بقول حسان بھائی جو وہ آپ کو کہتے ہیں وہ میں نہیں کہوں گا آ ہیں السلام علیکم و اللہ السلام علیکم السلام علیکم جناب میری آواز آ رہی ہے جناب روم میں جی شکر ہے میری آواز آئی یہ حضرت صاحب یہ بندہ آپ کو پتا ہے جن ہے ٹومو جن اس بندے نے سب کی آئیڈیاں ہیک کی ہوئی ہیں ابھی میں نے بڑی مشکل سے جو نا اس کی آئی کو قبضہ کیا ہے ابھی حبیب بھائی کی آئی بندہ لیا ہے اب مجھے مجبوراً بولنا پڑا ہے یہ لیں ابھی علامت صاحب تو شریف لائیں گے اپنی جو ہے نا گزارشات سے ہمیں نواز رہیں گے السلام علیکم حضرت السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سویٹ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جناب جی اچھا اچھا میں سمجھ کر نہیں آ رہی تھوڑی صفائی کرا لیں کانوں کی جی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے حضرت پیٹ وسیم صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک وہ اصل میں بڑھاتا ہوتا ہے نا عمر کا تقاضا ہے اس عمر میں جو ہے انسان برا ہو جاتا ہے اچھا کس چیز کے ڈاکٹر ہیں جی مجھے تو آپ جانوروں کے ڈاکٹر لگتے ہیں جی کیونکہ آنور کانوں کی صفائی نہیں کرے چھوڑے جی اچھا حضرت یہ طاہر قادر صاحب فرماتے ہیں کہ مطلب چہرے کے صرف جو بال نکل آتا ہے جی ہاں یہ خود ہی ڈاکٹر ہیں جی خود ہی وہ میں کوئی اور مثال نہیں دیتی ہوں مجھے منہ پہ مثال آ رہی مطلب یہ خود ہی ڈاکٹر ہیں خود ہی علاج کرتے ہیں خود ہی دوائی بناتے ہیں اور خود ہی خود ہی مریض بھی خود ہی ہے نہیں ایسا نہیں سر میں مزاق کر رہا ہوں میرے بڑے اچھے مہربان ہیں جی اور ذرائع سے کبھی کبھی دلدگی کرنے کا دل کرتا ہے جی جی جی بڑے ان کو تنگ کرتا ہوں تھوڑا سا حضرت طاہر قادر صاحب فرماتے ہیں کہ جناب یہ چہرے پہ صرف جو بال نکل آتا ہے چہرے سے تو یہ جو چہرے سے جو بال نکل آئے یہ بھی داڑھی ہوتی ہے بس یہ داڑھی ہے اس کا بڑھنا پھر جو ایک موٹ وغیرہ جو وہ تو باقی بات ہے چہرے سے جو صرف بال کا نکل آنا ہے اس کو بھی وہ داڑھی کرار دیتے ہیں تو اس کی داڑھی کا تھوڑا سا عجیب سے ایشور سے آپ کچھ بتا فرما دیں کہا یہ باقی لوگ سوئے ہیں جی یہ سب لوگ سوئے اصل میں ان کو بس سے کے جو ان کی فرمائشی ہوتی ہے حضرت صاحب ایک ناس سنا دیں حضرت صاحب آپ نے بالکل ناس نہیں سنانی جب تک میں نہ کہوں گا میں نہ کہوں گا آپ کو حضرت <تصحاب> صاحب مجھے ناس سنائے کیونکہ میں آپ سے پوچھتے بھی رہتا ہوں ہاں یہ جو ہے نا غلام مصطفی صاحب جبل پر اٹیک نہیں نہیں سر نہیں حضرت دیکھیں کسی کوئی شخص ٹیکس نہیں دکھتا کوئی شخص ٹیکس نہیں جب دور مختار بھائی ہیں تو وہ بسکٹ کھاتے رہتے ہیں کے. وہ آتے ہیں ٹیکسی میں لکھتے کو کر رہے ہیں جی وہ آ کے انہوں نے بیچ میں جی سو جاتے ہیں جی وی آر لسٹنگ جی جی جی بہت اچھا بیان آپ نے کیا چلے جاتے ہیں آدھا گھنٹہ کام کر کے آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں حضرت صاحب اچھا حضرت صاحب مطلب یہ حال ہے ان لوگوں کا ہونی چاہیے ٹیکسٹ لکھیں بھائی اگر نہیں آ سکتے ٹیکسٹ لکھیں یہ حضرت جی السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دیکھیں تو مدن بھائی داعد شریف کے متعلق جو بات ہے نا تہر صاحب نے چونکہ خود نہیں پوری رکھی تو اس لیے وہ تو اس طرح کی باتیں کریں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول جو ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کی داڑی شیف ہے. قبضہ ٹھیک ہے نا وہ ایک مٹھی کہا جاتا ہے تو اس کو اس سے کام جو کروانی ہے نا کاٹ کر اس کی بات ہے جو قدرتی طور پر اگر بال چھوٹے نکلے ہیں یا کم ہیں تو وہ تو داڑی میں ہی آئیں گے نا تو باقی یہ ہے کہ داڑی شریف بڑھانے کا حکم ہے باقاعدہ طور پر حدیث ہے صحیح, صحیح اور اسناد حادیث ہیں ایک بھی نہیں کئی احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جزو شواری باف الحا داڑیاں جو ہیں ان کو بڑھاؤ اور مچھوں کو پست کرو چھوٹا کرو حضرت برش رائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں رسی کی طرح ہاں جی ہاں جی وہ لمبی رکھتے ہیں نا تو پھر وہ کسی بھابھی نے پڑھ لیا تھا نا کسی کتاب میں کہ جو لمبی داڑھی جس کی ہوتی ہے نا وہ بے وقوف ہوتا ہے اس نے کہا کہ یہ تو بڑی مطلب بڑا پنجابی میں بڑا بڑی ماڑی گال ہے تو اس نے کہا کہ نا یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا کہ لمبی داڑھی والا جناب بندہ بے وقوف ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ آج جی جنالنا اس, اس کا حل کرتے ہیں رات کا وقت تھا تو کینچی ڈھنے لگا تو کینچی تو ملی نہیں اس نے دیا پکڑا اور ایک مٹھی داری کر کے نا نیچے سے دیے کی آگ جو تھی وہ کر دی اس کے پاس اب نیچے والے بال جیسے جلے تو ہاتھ تک وہ اس کی آگ کی تپش پہنچی نا تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا اور آگ لگ گئی ساری داڑھی کو جل پس گئی تو بعد میں اس کو خیال آیا کہ واقعی لمبی داڑھی والے بندے بے وقوف ہوتے ہیں تو یہ جناب مسئلہ ہے اور پھر یہ سمجھ نہیں آتی یہ عجیب قسم کی جناب یہ گاڑی رکھ لیتے ہیں اور سنت مصطفیٰ جو ہے وہ تو اس طرح ہونی چاہیے کہ دوسرے کو دیکھ کر شوق پیدا ہو اس کی طرف اور یہ جناب سنت چرنائل سنگھ پنڈرا والا جو ہے اس کی طرف لمبی گاڑی نیچے تک جناب رکھی ہوئی بائک پر یا سائیکل پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں تو ایک پھاٹ اس کی ادھر کوڑ رہی ہوتی دوسری ادھر کوڑ رہی ہوتی تو عجیب مطلب نا تصور ہوتا ہے ایک بار بی سے پوچھا کہ یار یہ تم جو اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے تو واش روم وغیرہ میں جب جاتے تو بیٹھتے کیسے ہو تو تو نیچے لگتی ہوگی زمین پر تو اس نے کہا جی بغل میں لے لیتے ہیں ایک سائیڈ پہ کہا کہ بغل میں لے لیتے ہیں تو اس نے کہا کہ یار اگر کوئی مچھر وغیرہ کاٹ جائے تو پھر تو کہتا ہے بس دھو لیتے ہیں نہیں پھر تو یہ نام یہ تو حال ہے ان کا تو جب سنت پاک کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر ان کا حال تو یہی ہوگا نا ٹھیک ہے تو آ علی شیر بھائی آپ مائک پر تشریف لے آئے اور, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنا تموجن بھائی جناب بھی ان کو عادت ہے فکر کسنے کی تو فکرے کستے رہتے ہیں تو جب آپ شکنجے میں آتے ہیں تو پھر یہ بڑی جلدی بھاگتے ہیں شیخ ناظم حقانی کو جانتی ہیں جانتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں جانتا کسی ناظم حقانی صاحب کو پتا مجھے نہیں پتا غلام مفتا بھائی تو جناب اس لیے لیکن ایک بات جو ہے اس سے میں بھرپور اتفاق کرتا ہوں کہ اکثر بھائی جو جان ویسے کرتے ہیں ٹیکسٹ نہیں لکھتے ریسپانس نہیں دیتے <laughs> اب نہیں بھاگا نہیں ہوں میرا مطلب یہ ہے کہ پچھلے دو مہینے تین جو آپ غائب رہے تو وہ بھاگنے سے کم تو نہیں تھا نا وہ آپ کو کتنا مس کیا آپ نے یا آپ نہیں جان سکتے میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے آنے سے نا روپ رہتی ہے روم میں تو گرما کے رکھتے ہیں آپ لوگوں کو اور جی بڑی مہربانی حضرت نہیں میں جبل بھائی میں نے مس کیا ہے بس اچھی بات ہے کیونکہ ان کا ایک بڑا اہم ایم ہوتا ہے نا کہ بندے کو اچھے خاصے موضوع سے ہٹا کر وہ دور دراز بھور بل میں دکیل دیتے ہیں تو وہ مجھے کسی نے دکیلا ہی نہیں ان کے جانے کے بعد تو اس لیے پھر میں نے ان کو مس کیا <coughs> آب آج یہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے بار بار جناب حملے کر رہے ہیں تو, تو میں ان کے قابو چڑھ گیا اصل میں جبل جب بھائی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کافی دیر کا یہ موجود اٹکائے پھیر رہے تھے گلے میں تو باقی جو نب جو ہیں وہ بہت مصروف ہوتے ہیں اور ان کی اور بہت مصروفیات ہیں اتنا ٹائم نہیں تھا کسی نے اتنی توجہ نہیں دی ان ان کے اس قول مبارک پر تو میں ان کے قابو آ ہوں جناب تو پھر اس لیے یہ نچوڑ رہے ہیں مجھے تو تو اس لیے میں پھر ان کو مس کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اب بڑی محبت کرتے ہیں مجھے فون بھی کیا دو تین مرتبہ انہوں نے اسپیشل بڑی دور سے تو اللہ تعالی جزا دے ان کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے آ اپنا علی شیر بھائی اس کے بعد عمران بھائی کا بھی ہے رویز ہے السلام علیکم و اللہ جی السلام علیکم و اللہ سر کوئی ٹاپک تو ہے نہیں اس لیے میرے بس ایک دو کوشچن تھا جو جی مجھے کنفیوز کر رہا تھا تو یہ جو مقلد اور غیر مقلد, مقلد کی سن رہا ہوں بات میں کافی دنوں سے ہے یہاں پہ تو کیا کسی کا مقلد ہونا ضروری ہے اسلامی سے یا کیا کہتے ہیں آپ مجھے نہیں اس کا پتا میرا کسی مسلک سے بھی کوئی پراپر تعلق نہیں ہے بس ایسے ہی چل رہا ہوں فائدہ میں سنی گاڑی وہ ابھی تک بھی سنی ہوں لیکن جو یہ جو اہل حدیث ہیں جن کو حبی ہم کہتے ہیں وہ کچھ باتیں کرتے ہیں یعنی قرآن و حدیث سے کچھ دلائل دیتے ہیں جیسے ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے چلو دوسری باتیں بعد میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی کا مقلد ہونا ضروری نہیں ہے جبکہ ہمارے علماء کرام یہاں پہ روم میں بھی میں سن رہا ہوں کافی دبا سنا ہے مقلد اور غیر مقلد کیا کسی کا مقلد ہونا ضروری ہے اگر مقلد نہیں ہے ہم تو اس کا کچھ تھوڑی وضاحت کر دیں پلیز آ جائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ علی شیر بھائی آپ اس روم میں تشریف لاتے ہیں آپ ضرور تشریف لایا کیجئے اور جو چیز آپ کو کنفیوز کرے وہ یہاں ضرور ڈسکس کریں اور یہاں بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں میں تو بالکل ایک طالب علم سا بندہ ہوں سیکھنے کے لیے آتا ہوں آپ سب بھائیوں سے مل جل کر کچھ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں ہمارے بڑے بڑے قابل علماء یہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے جو بات کیا جی مقلد اور غیر مقلد کی سر میں دیکھیں اصل چیز ہے عام بندہ ہوتا ہے ایک عالم ہوتا ہے ایک فقی ہوتا ہے ایک متحد ہوتا ہے ایسے درجات ہوتے ہیں علمی لحاظ سے عامی لوگ جو ہیں جو مسائل سے واقف نہیں ہیں جس طرح میں اور آپ ہیں تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم تقلید کریں کسی کے مقلد بنے وجہ اس کی کیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی بس قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے ہمیں مقلد ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیے بخاری شریف کے اندر احادیث ہے ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر کہ نماز جنازہ جو ہے اس میں تکبیریں چار ہونی چاہیے ایک میں پانچ کا ذکر ہے ایک میں سات کا ذکر ہے ٹھیک ہے اب میں وہ حدیث پڑھتا ہوں کہ جی نماز جنازہ چار تکبیروں سے پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں جی پانچ تکبیروں سے پڑھنی چاہیے یہ تمہارے تمجن بھائی پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سات سات تقبیروں سے جنازہ ہونا چاہیے تو احادیث تین ہیں ٹھیک ہے بخاری شریف میں آئی ہیں تو اب تو ہم کیسے ان میں فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس پہ عمل کرنا ہے ٹھیک ایک مثال اس طرح ہے اور بہت سی مثالیں آ جائیں گی اس, اس حوالے سے ان تقریر جو ہے وہ بڑی بنیادی اور ضروری چیز ہے کہ امام صاحب جو ہوں گے وہ اپنا قول نہیں دیں گے وہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث ہی بتائیں گے لیکن ہمارے لیے وہ اتنا آسان کر کے اور جو سادہ اور قابل عمل چیز ہوگی وہ ہمیں بتا دیں گے تو ہمیں آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا ہے اس میں یہ ہوگا کہ بندے کے گمراہ ہونے کا یا راہ حق سے بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہوتا اور قرآن پاک بھی ہمیں فرماتا ہے فس الدکرین کن تم لم تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو تو یہ اہل علم ہے نا جو مشتحد ہوتے ہیں جو فقی ہوتے ہیں تو پھر ان سے پوچھتے ہیں اس لیے اس, اس کو کہتے تقلید تقلید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی بندہ قرآن پاک یا حدیث پاک کو چھوڑ کر کوئی بات کر رہا ہے خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ جن کے ہم مقلد ہیں جس نسبت یا مہانفی کہلاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں میرا کوئی قول قرآن اور حدیث کے خلاف ملتا تو اس کو چھوڑ دو تو آج تک ساری دنیا نے زور لگا لیا جتنے یہ غیر مقلدین ہیں ایک قول بھی امام اعظم کا قرآن اور حدیث کے خلاف ثابت نہیں کر سکے تو اٹ مینس کہ ان کا ہر قول جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ان کی تقلید کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سی احادیث مختلف مواقع پر ہوتی ہیں مختلف مسائل میں مختلف ہوتی ہیں تو ان کی تقلیق کر کے ان کو سادہ واضح اور آسان بنا کر امام صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے پیش کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس اس پر عمل کر لیتے تو عمل تو قرآن اور حدیث پر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے امام اعظم ابو نِفرد اللہ تعالیٰ لہو نے کوئی نئی چیز تو پیش کی نہیں ہے نہ وہ کرتے ہیں اپنی طرف سے اپنی کو بات نہیں کرتے بات تو قرآن و حدیث کی کرتے ہیں بس فرق صرف یہ ہے کہ جو غیر مقلد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام اعظم کی تقریر ہم نے نہیں کرنی مسجد کا جو مولوی ہے اس کی کر لیں گے اس کی بات مان لیتے ہیں جا کر امام صاحب کی بات نہیں مانتے بس یہ فرق ہے تو مزید جو ہے نا یہ ان کے ساتھ ہمارے اختلافات کیا ہیں بھابھیوں کے ساتھ جو بنیوں کے ساتھ یہ ان اللہ تعالی آپ کو پتہ چلے گا آپ ادھر روم میں تشریف لایا کریں بغیر کسی فرقہ واریت کے یا بغیر کسی اس طرح کی ایسے کھپڑوڑے کے علاوہ سیدھی سی بات جو ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی دشمنی نہیں ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک و کی امت جو ہے وہ فرقہ واریت سے بچے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے اور وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ ان کی بنیادیں ہیں ان کی جو بیس ہے وہ بنائی تھی انگریز نے جب یہ انگریز برے شریر میں آیا تھا تو اس نے ان کی بنیاد بنائی تھی اس نے ان کو پیسہ دیا اس نے یہ فرقے نئے نئے نکالے تو جس کی وجہ سے یہ لوگ اب اپنے سکار سے ہٹ نہیں سکتے تو اس نے ان کو پیسے دے کر اسپیشلی یہ مقصد بنایا تھا کہ بس یہ جو امت مصطفی میں تفرقہ بازی پیدا کرو عید البری صویر میں یہ بنا دیے عرب شریف میں محمد بن عبد الرحاب نجی جو تھا اس کو خرید لیا ٹھیک ہے ان سب کو ملا کر اس نے یہ مسلمانوں میں جو پھوٹ ڈال دی جس کا نتیجہ آج ہم سب بھگت رہے تو یہ ہے میرے بھائی تو اس یہ اختلافات کیا ہے انہوں نے پھر اس انگریز نے پیسے دیے انہوں نے کتابیں لکھی جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین کی اللہ تبارک و تعالی کی توہین کی تو جس وجہ سے اہل سلمت کا کے ساتھ اختلاف ہے یہ ختم شیف پڑھنا نہ پڑھنا یہ کوئی مسئلے نہیں ہے اختلاف والے کے گیارہ گیار دلانا یا نہ دلانا یہ اختلاف والے مسئلے نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ اخلاح والے مسئلے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی گیارن شریف نہیں دلاتا تو وہ کافر تو نہیں ہو جاتا نہیں ہم کہتے ہیں کہ گیارن شیف دلانے کو فرض چیز ہے فرض ہے رسول پاک کی محبت ٹھیک ہے رسول پاک کو اپنے جیسا کہیں نبی پاک کو نعوذ باللہ آپ کے علم شریف کو جاہلوں پاگلوں اور جانوروں جیسا کہ پھر ان کے ساتھ سلام کرنے کو جی چاہتا ہے یا ان کو مسلمان کہنے کو جی چاہتا ہے جو یہ کہیں کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے نا اوزب اللہ ثمہ نوزوب تو نماز نہیں ہوتی اس سے بہتر ہے کے گد بیل کا خیال آ جائے تو اس طرح کی جب کوئی کتاب اپنی میں بکواس کرے تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اس کی طرف جو عاشق بندہ ہے ایمان والا وہ تو اس کی طرف وہ بھی نہیں کرے گا تو یہ اختلافات ہیں جو بنیادی اختلافات ہیں رفاعی دہان کرنا اونچی آمین کرنا یہ کوئی اختلاف نہیں ہے یہ تو فروئی اختلاف ہے یہ تو بات کے مسئلے ہیں اصل مسئلہ جو ہے وہ ایمان کا مسئلہ ہے جس پر ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا ہے عمران بھائی السلام علیکم و اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مقفرن بھائی آپ نے جو ابھی لاڑی کے متعلق جو سوال کیا نا حوالے سے پروفیسر تارکار کا رد جو ہے وہ اللہ محمدی رحم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے تو لکھی آپ نے شیوں کے حوالے سے تھی داڑھی کے حوالے سے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں دلائل کا بھی رد کرا تو آپ اس کتاب کو پڑھیں مل جاتی ہے آرام سے وہ کتاب وجوب لہیا کے حوالے سے نام ہے اس کا غالباً آواز لوہے میری اب صحیح ہے جناب اس کو آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا سوال میں نے یہ پوچھنا ہے آپ سے یہ جانور زباہ کرنے کے بعد اس کا جو سر ہے گلا جو ہے وہ تو آدھا کڑی آتا ہے زبا کرنے کے بعد تو اس کا جو سر ہے وہ جسم سے الگ کر دینا چاہیے یا بعد میں کھال اترنے کے بعد اور پیٹ چیر کر اس میں سے آتے ہوتے نکالنے کے بعد پھر الگ کرنا چاہیے بانس کسائی جب یہ کرتے ہیں کہ جناب بکرے کا سر پہلے سے الگ کر دیتے ہیں یا گائے کا سر مطلب کہ اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد جب کھال اتانے لگتے ہیں تو پہلے وہ سر الگ کر دیتے ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جناب وہ اعتراض کرتے جناب آپ نے پہلے سر پیٹ کھولنے سے پہلے آپ نے کھاد ڈالنے سے پہلے آپ نے سر الگ کر دیا تو جائز نہیں ہے یہ تو غلط ہے تو یہ کیا ہے ایسا کچھ ہے کس حوالے سے ذرا بتائیے گا ذزارکہ اللہ خیر السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ یہ عمران بھائی ویسے تو فتح رضیہ شریف میں یہ پڑھا رہنے کہ اگر ذبح کرتے وقت مکمل بھی کٹ جائے تو جانور حرام نہیں ہوتا گردن پوری بھی اتر جائے ذبہ کرنے کے دوران ہی تو جانور حلال ہی ہے حرام نہیں ہوتا عوام میں ویسے یہ معروف ہو گیا ہے کہ جناب اگر گردن اتر جائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے اس طرح کا مسئلہ تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے کہ اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اگر اس کی گردن اتار لی جائے اور اس کو بعد میں کھال اتاری جائے یا پیٹ چاک کرنے کے بعد اگر اتاری جائے دونوں صورتیں ٹھیک ہیں اس میں کوئی مطلب حرج والی بات نہیں ہے حرام اور نجائز نہیں اس کو کہہ سکتے اگر پہلے سے گردن اتار تو کوئی بھی اس کو نجائز یا حرام کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی شری دلیل نہیں کسی حدیث میں یا کسی بھی فقیر کا ایسا کوئی قول موجود نہیں ہے جیسے حساب یہ موجودہ جو عربی ہے نا تو وہ کرتے ہیں جی وہ اگر اس نے گردر اٹھا جو کہتے ہیں حرام حرام حرام بس حرام ہو گیا تو یعنی ان کی تو زبان پر حرام چڑھا ہوا ہے نا بس تو فٹافٹ فٹا حرام حرام کا فتوا دے دیتے ہیں حرمت کے لیے اخر کوئی دلیل بھی تو چاہیے نا نسک نس چاہیے کوئی نسق ہو تو پھر ہی اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے نا ایسے تو نہیں نا زبانی کی میں کسی کو حرام کہہ سکتے ہیں جی علی شیر بھائی آج میں السلام علیکم جی السلام علیکم اللہ سر میں بالکل کچھ بیسیکلی سوال ہیں جو مجھے کنفیوز کرتے ہیں مجھے بتائیں آپ اگر اور کوئی موضوع تھا بات کر سکتے ہیں میں پھر کبھی پوچھ لوں گا لیکن اگر آپ بتانا چاہیں یا سب کے پاس ہے ٹائم تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ تھے کیا وہ انسان تھے یا کیا تھے وہ آپ تھوڑی یا نوروں میں نور اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اصلاحات میں یا وہ اللہ کے حصے سے تھے چونکہ ہمارا یہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ تو بنیادی چیزیں ہیں نا سب بہن کو پتا ہوگا مجھے اصل میں میرے دوست ہیں کچھ نہ دو تین والے دِیز پڑے لکھے ہیں تو میں تو بس تھوڑا کم پڑھا لکھا ہوں پڑھا لکھا ہے نہیں بالکل تو سمجھ تو نور میں نور اللہ اور کلہ و اللہ یہ دونوں میرے اپنے خیال میں یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں تو کلہو اللہ ٹھیک ہوگا یہ نورم اللہ نور اللہ ٹھیک ہوگا اس کی پلیز تھوڑی سی وضاحت کر دینا اگر ٹائم ہے تو نہیں تو پھر کبھی نیکسٹ السلام علیکم و رحمت اللہ علی شیر بھائی ٹائم نہ بھی ہو تو آپ کے لیے جناب ٹائم ہی ٹائم ہے ویسے میں جانے والا تھا لیکن ابھی میں آپ کی جو سوال کا جواب انشاءاللہ اللہ تعالی دے کر ہی جاؤں گا بات یہ ہے کہ نور اللہ اور ہو اللہ آہد جو ہے اس کی آپس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے ٹھیک اپوزیشن تب ہوتی اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا حصہ مانتا ٹھیک ہے حصہ نہیں مانتا اور یہ نورم نور اللہ جو ہے یہ الفاظ اہل سنت نے خود سے نہیں بنائے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے ٹھیک ہے اور اس حدیث کو شیخ محقق الطلاق جن کو کہتے ہیں شاہ عبدالحق الحق محدیث دہلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے مدارج النبوت میں روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ آنا من نور اللہ میں اللہ کے نور سے ہوں ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ قرآن پاک میں ہے قد من اللہ نور اللہ کی طرف سے نور آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا بن گیا یا آپ کے نور کا کوئی حصہ بن گیا ٹھیک رہ گی یہ بات کہ آپ کیمبیا کے کی نام علیہ وسلم کیا ہے اللہ کے امبی کے نام علیہ و وسلم جو ہیں وہ انسان ہیں انسانوں میں سب سے افضل ترین ہیں وہ ہمارے پیارے آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی دو, دو حالتیں ہیں آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں بھی کے ساتھ مسئلہ بشریت کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اہل سنت رسول پاک صلی اللہ تعالی کو بشر نہیں مانتے مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم بشر ہیں لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں بے مسل بشر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ ہماری مسل بشر ہیں تو ان سے بنیادی اختلاف بشریت کے معاملے میں یہ ہے دوسری بات یہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کے نور ہونے والا تو میں نے قرآن پاک معدہ شریف جو چھٹے پارے میں ہے ہاں بشک تو اس, کے اس کا حوالہ دیا بھی آپ کو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا قبضاک مین اللہ نوروں و کتاب المبین کے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی تو اس نور سے مراد کیا ہے ہم اپنی طرف سے کوئی بات کریں تو کوئی اس کو ٹکرا سکتا ہے اس کا انکار کر سکتا ہے لیکن حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رحمان جیسے جلیل القدر مفسر تفسیر ابن عباس میں یہ فرماتے ہیں کہ قد جاکو من اللہ نور رسول یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم یہ تفصیلی عباس کے سفر نمبر بہتر پر اس آیت کی تفسیر میں آپ نے لکھا کہ بے شک نور جو آیا وہ رسول ہے اور رسول کے آگے ڈیفینیشن کی کہ یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم وہ نور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم ہے تو کسی کی بھی نہ مانیے آپ اس صحابی رسول کی تو مانیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی ہیں اور سرکار کی خدمت میں رہے ہیں آپ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا جن کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ باقاعدہ یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا علم اتا فرما تو ان, ان کا یہ کہنا ہے وہ قرآن کو سمجھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے تو اس لیے اہل سلمت کا موقف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی کی ایک حالت جو ہے وہ نورانی ہے اور ظاہری حالت جو ہے وہ بشری ہے بشری حالت میں آپ دیکھتے ہیں وہ کیوں ہے کہ امت کو سکھانا ہے امت کو تعلیم دینی ہے اگر صرف نوری حالت میں آتے تو پھر تو فرشتوں والا معاملہ ہوتا نا آج تک ہم نے کسی فرشتے کو نہ دیکھا ہے نہ کسی فرشتے کا کلام سنا ہے نہ کسی فرشتے سے ہم نے کبھی ہاتھ ملایا ہے نہ کبھی کسی فرشتے کے پاس جا سکیں تو رسول باغ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر صرف نورانی حالت میں تشریف لاتے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تو تشریح حالت میں تشریف لانے کا فائدہ یہ ہوا کہ امت مصطفیٰ جو ہے اس نے آپ سے سیکھا ہے امت کو امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشری حالت میں نور پر جو ہے لباس بشر پہنا کر کائنات نے بھیجا ہے ٹھیک ہے اس لیے اپنے ذہن میں یہ بات آپ رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیم اللہ اللہ تعالیٰ کا ٹکڑا نہیں ہے حصہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا نور کی نور سے نور کی مثال ایک میں آپ کو دیتا ہوں مثلاً ایک جگہ یہ اللہ تعالی کی ذات پاک کے لئے نہیں ہے مثال صرف سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ایک موم بتی لیں آپ تو مومبتی جلائیں تو روشنی ہوئی تو اب اس روشنی سے آگے اس جو اوپر لینپ چل رہا ہے اوپر جو اس کی لائٹ ہے اس کے ساتھ ایک اور مومبتی لگائیں پھر ایک اور لگائیں ایک اور لگائے ایک سو مومبتی بھی دل بلفظ لگا دیں آپ تو سو کی سو روشن ہو گئی تو پہلی مومبتی جو ہے اس کی روشنی میں نہ کوئی فرق آیا نہ کوئی کمی ہوئی ہے اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ آیا وہ مومبتیاں جو دوسری چل رہی ہیں کیا وہ اس مومبتی کا حصہ ہے اس کا ٹکڑا ہے اس کا جزو ہے یا اس سے فیض لیا انہوں نے بس یہ سمجھنے کی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے نور کا فیضان ملا ہے کیسے ملا ہے یہ ہم نہیں جانتے بس اللہ پاک جانتا ہے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیہ وسلم جانتے ہیں تو حصوں کی ٹکڑوں کی یہ بات کرنا یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر بہت عام بھی ہے ٹھیک ہے تو آج تشریف میں السلام علیکم و اللہ جی السلام علیکم و اللہ سر شکریہ ایک دو میری کنفیوژن جو ہے تھوڑی کم ہوئی ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا سے وابیوں سے وہ ہمیں لا جواب کر دیتے ہیں ہر موڑ پہ یعنی کہ یہ چلو آپ نے کہا اس میں تو دوسری رائے ہے ہی نہیں نا وہ اللہ کی طرف سے نور تھے یہ تو آپ بھی, بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نور تھے یہ ہمارے جو میں میرا ڈسکا سے تعلق ہے تو ہمارے جو امام مسجد ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالی جو وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود ہی دوسرے روپ میں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں آئے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کا ہی ہوا ہے الفاق نے مجھے جو سمجھ میں آیا ان انہوں, انہوں کا یہی کہنا تھا تو یہ بات جو ہے نا اس نے ہلا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہی ہیں. تو کیونکہ یہ جو پڑھتے ہیں کافی جگہ پہ ہیں کہ وہ جو ہمارا سلیبس ہے میٹرک سے پہلے اس میں بھی کافی طرح لکھا ہے کہ اللہ کے نبی محمد اللہ کے نبی اور ارسول اور بندے ہیں تو یہ باتیں وہ پیدا بھی ہو گئے ان کے والدین ہیں وہ سارا وہ دادا پردادا سارا ان کی موت بھی ہوئی چلو ٹھیک ہے وہ ہم موت کا لفظ نہیں استعمال کرتے جو بھی ڈاکٹر تار قادری صاحب کبھی ایک دن یوٹیوب ٹیوب پہ سنا رہے تھے ان کو خواب آیا ہے کہ اللہ کے نبی آئے ایسے انہوں نے مجھے کہا منہ حضر قرآن یہ وہ تو ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی پتہ نہیں وہ ان کا جواب کیا یہ باتیں پریشان کرتی ہیں دوسرے کہتے ہیں کہ یہ جی دیکھو ڈاکٹر طار قادری صاحب جو ہمارے ہیں وہ سمجھ لو کہ گنے چنے ہیں وہ کرام ان کو ہم سمجھتے ہیں ہے تو وہ اگر ایسی بات کرتے ہیں ان کی دس منٹ کی ہے یا سات منٹ کی وہ یو ٹیوب انہوں نے سنا رہے تھے مجھے میرے دوست میں اٹلی میں ہوں میلان سے میرا دوست ہے میں بولزانا ہوں تو اس نے مجھے سنایا کہ یہ لو تمہارے عالم صاحب کی جو بات سنو تو میں نے سنی تو حیران ہو گیا کہ یار یہ کیسا خوابیاں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب تو پتہ نہیں برکت یہ ہے کہ میں ابھی چوراہے پہ کھڑا ہوں میرے بہت سارے دوست ہیں جو بچپن سے ہیں وہ تقریبا جو ہے وہ والی میں شامل ہو چکے ہیں میں چوراہے پہ کھڑا ہوں ایک تو ہے جب قرآن اور حدیث ہوگی تو اس کا انکار نہیں کر سکتے ہوں. تو پلیز کچھ ایسی چ... رفائی جان کے متعلق وہ دو سو سے اوپر حدیث دکھاتے ہیں جبکہ ہم اپنے علماء کرام سے میں کافی علماء کرام کے پاس گیا ہوں اپنے دس تو ان کے پاس رفائی نہ کرنے کی تو حدیث ہے ہی نہیں جبکہ جب اہل عصو کے پاس جاؤ تو وہ دو سو سے زیادہ دکھاتے ہیں اور بخاری اور مسلم میں کافی حدیث دکھاتے ہیں تو جب ایک حدیث آ جائے یا قرآن کی بات آ جائے یا کچھ صحابی کا قول آ جائے بات آ جائے تو وہاں سے انکار کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یا تو پھر اس کی کچھ ہونی چاہیے ہمارے پاس بھی مواد اور کچھ ایسا تو پلیز جو ہے نا یہ مجھے تھوڑا سا کر دیں ایک تو ڈاکٹر تابق آدری صاحب کا ہم یاد سمجھتے ہیں بتا رہے کہ وہ کیسے شخص ہیں پلیز تھوڑا سا نا کیا ہم ان کی, ان کی بات سن کے ان یقین کر سکتے ہیں کہ اور بھی کچھ باتیں ہیں ایک میں تھوڑا سات کر رہا ایک مسلح بیان کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب خام میں ملنا تو اللہ کے نبی کا نیک لوگوں کو یہ تو ہے سمجھ میں آتا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پتہ نہیں کس بزرگ یا ولی کا نام لے کے ان کو بیداری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر دفعہ ملے ہیں تو کیا اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں یا دنیا میں موجود ہے یہ تھوڑی سی نا تھوڑی سی کر سوال میں نے کافی کر دیا آپ ایک سوال جو مرضی لے کے نا اس کے جو جواب دینے پلیز شکریہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اصل بات یہ ہے علی شیر بھائی وہ جو امام صاحب کی آپ نے بات بتائی وہ بالکل غلط ہے ایسا اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح میں ہے یا رسول پاک جو خدا ہے نعوذ باللہ ایسا اہل سنت کا عقیدہ بالکل نہیں ہے اگر کوئی کم علم بندہ یا جاہل بندہ اس طرح کی بات کرے گا تو وہ مسلک کی بات نہیں ہوگی ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ وادیوں کے ساتھ ہمارا اصلی اختلاف جو ہے بنیادی اختلاف وہ رفائی جان کا تو ہے ہی نہیں ہے اصل اختلاف تو ان کے عقائد کا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا آپ ان سے یہ تو پہلے پوچھیں ٹھیک ہے دوسری بات رہے گی رفائی دین کے متعلق تو بس میں ایک سوال صرف آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ واقعہ انسنسیئر ہیں اس, بار اس بارے میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں چوراہے پر کھڑا ہوں تو آپ ان سے صرف یہ کہیں کہ ایک حدیث ایک صحیح حدیث آپ جو دوستوں کہتے ہیں نا صرف ایک صحیح حدیث دکھا دیں جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے آخر عمر تک رفائی دین فرمایا بس بس اور ان سے دو سو دیس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم سے کہیں ایک سو ننانوے نن ننان نن اپنے پاس رکھیں صرف ایک حدیث وہ دکھائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا رفا اجین جو ہے وہ آخری عمر تک کرنا ثابت ہوتا باقی رہ گیا مسئلہ جی جیسال وسال باکمال تک تو باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ طاہر کادری صاحب کا تو ہم ان کا کوئی ڈفینڈ نہیں کرتے طاہر قادری صاحب کا بالکل وہ جو بات کرتے ہیں وہ اپنے آپ ذمہ دار ہیں آپ کو پتا شاید نہیں ہے اہل سنت کے علماء جو ہیں وہ ان سے لا تعلق ہیں تو وہ اس طرح کی جو باتیں خوابوں شبوں کی کرتے، ہیں ہم ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں تو وہ ان سے پوچھیں یا ان کے جو میناد القرآن والے ہیں ان سے اس کے بارے میں جا کر پوچھیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ شیعوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں انہی جو بندی بابی جو آج ان پر سوال کر رہے ہیں انہیں کے پیچھے وہ نماز پڑھنا جائز سمجھتے تو ہم تو نہیں سمجھتے تو اس لیے ہم ان کا کوئی ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے اچھا دو سوال آپ کے ہو گئے تیسرا سوال جو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ حدیث نہیں ایک بھی حدیث نہیں مجھے ملی تو آپ سُنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سے حضرت بروا بن آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کان صلی اللہ تعالیم افتتاح صلاح اللہ خٹا یقونا ابہاماہ قریب شاہ یادو یہ ابو دعود شریف کے ریس پاک ہے ٹھیک ہے تحاوی شریف کی ریس پاک ابودوشیف پہلی جلسفہ ایک سو پر ہے تحاوی شریف پہلی جلسفہ ایک سو پر ہے دار قطنی پہلی جلسفہ دو سو چورانوے پر ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرمانے کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لڑوں کے قریب ہو جاتے تو پھر پوری نماز میں رفائی دین نہ فرماتے اور مصنف ابن ابی شہبہ پہلی جلسفہ دو سو چھتیس پر بھی موجود ہے اور امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کی بخاری شریف جو ہے اس کی شرح میں امدت القاری میں علامہ بدر الدین عین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نحو کا رفی بد الاسلام ثم یعنی رفاع دین شروع اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا یہ امدت القاری بخاری شریف کی جو شرح ہے اس کی پانچویں جلد صفحہ 272 پر یہ روایت موجود ہے ٹھیک ہے اب آگے حضرت عبداللہ بن مسعود مسودی اللہ تعالیٰ کی قدیث بات میں آپ کو سناتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسودی اللہ تعالیٰ ادا من اللہ نور و کتاب مبین جی چھٹے پارے میں ہے سورتما شریف میں اچھا جی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ بکم صلاح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ مرتن واحد حضرت عبداللہ بن مسعد نے صاحبہ کے نام سے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم والی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں تو جی پڑھ کر دکھائیں تو آپ نے پھر نماز پڑھی تو صرف شروع میں پہلی مرتبہ تکبیر کہتے اللہ اکبر کہتے ہو ہاتھ اٹھائے اس کے بعد ساری نماز میں آپ نے دفاعی وہ نہیں فرمایا تو یہ حدیث مسائی شریف جو سیاستہ کتاب پہلی ایک صفحہ 117 پر ہے ابو زدود شریف پہلی جیلسفا صفحہ 109 نو پر ہے تو ترمزی شریف پہلی کتاب السلاد باب ماجا ان نبی صلی اللہ علیہ اللہفی اب المرۃََ صفا دو سو ستاون پر یہ حدیث موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ حدیثیں نہیں دکھاتے اس کے بارے میں الحمدللہ للہ آپ کو حادیث ملیں گی جتنی آپ چاہیں گے تو دو سو حدیث کا ہونا کمال نہیں ہے ہم سے کہیں صرف ایک حدیث تو دکھائے گا جس میں یہ ثابت ہوتا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آخر عمر تک یعنی جاہری حیاتی مبارکہ کے آخر تک جو ہے وہ رفائی دین کیا ہو تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے تو یہ جو ابتدا کی حدیثیں ہیں صرف وہ لے کے رفائی جین کر رہے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے بارے میں یا آپ کی زیارت کے بارے میں ہے تو وہ آپ ٹھیک سے سمجھے نہیں ہیں امام جلال الدین سیدودی رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آج کی بات نہیں آج سے دس صدیاں پہلے کی بات ہے جو ان کی سیرت میں کتاب لکھی گئی ہے اس میں روز مصنف لکھتے ہیں امام جلال الدین سیدودی رحمت اللہ تعالی کو جاگتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ عالم کی زیارت ہوئی ہے سیونٹی فائیو مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے ان کو جاگتے ہوئے تو اور نبی اللہ کے جو ہیں وہ حیات ہوتے ہیں جی ویسے پاک ردی اللہ تعالیٰ چونکہ حمبلی تھے امام محمد بن حمبل کے مقلد تھے تو اس لیے آپ نے نفاید کیا نئے بھی چلے خیال تو علی شیر بھائی اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انبیاء کرام نام السلام میں وہ وہ حیات ہیں اور حیات جو ان کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے رکھی ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں تو اس لیے اس پر تو کوئی اچمبا بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو زیارت کروائیں یا نہ کروائیں ٹھیک ہے میں یہ دو تین سوال ہی تھے آپ کے اگر کوئی رہ گیا ہوا تو ان شاء اللہ تعالی میں جی بالکل کتاب الروح میں ابن قیم نے بھی لکھا جلال جلاء میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے اس نے عفان ابی اللہ ائین یور جب اس کو امام مانتے ہیں ابن قیم اس کی کتاب جلال الفہام میں بھی یہ حدیث ہے اور کتاب الروح میں بھی ہے ٹھیک ہے تو, تو یہ تین چار غالباً آپ کے سوالات تھے تو اس کے بارے میں میں نے کچھ عرض کر دیا ہے تو آگے کوئی اور سوال ہے تو آپ تشریف شیف لے آئے ویسے میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں میں کوئی پڑھا لکھا عالم نہیں ہوں بس سن سُما کے علماء سے کچھ باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو علماء ہیں ہمارے الحمدللہ یہاں تشریف لاتے ہیں تو مفتیان کرام بھی تشریف لاتے ہیں تو آپ اس وقت اگر آئیں سوالات پوچھیں تو انشاءاللہ شاء آپ کو بڑے زبردست جواب ملیں گے یہ جد المختار کی آئی ڈی سے ہمارے عمران بھائی جو ہیں یہ ماشاءاللہ خود بہت بڑے عالم ہیں تو میں تو بس ویسے آ جاتا ہوں تو آپ نے چونکہ بات کی تو میں نے کہا چلیں آپ سے بات چیت کرتے ہیں تو مزید کوئی سوال اگر آپ کا ہو تو تشریف لے آئیے مائک پر السلام علیکم و رحمت اللہ جی السلام علیکم سر نہیں آج کے لیے سوال کافی ہیں شکریہ آپ نے چلو کم سے کم جاؤ تو اچھے طریقے سے دیے نا بعض کا تو کافی دنوں سے آپ کے روم میں آتا ہوں لیکن خموشی سے بیٹھ کے نا سنتا ہوں یا کسی دوسرے روم میں بھی کبھی کم جاتا ہوں پالڈا سے میرا زیادہ پرانا تلک نہیں ہے تھوڑے دن ہوئے یا مہانا دو مہینے کبھی کبھی آتا ہوں باتیں سن ہوں زیادہ تو ناتیں چلتی ہیں تو کبھی کبھی سنتا تھوڑی دیر کے لیے چلو انشاءاللہ میں حاضری دیتا رہوں گا کبھی ضرورت ہوئی تو پوچھتا رہوں گا تو انشاءاللہ شاء یہ جو عمران بھائی ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات کریں مجھے اگر کوئی سوال ہوا میں پوچھوں گا درمیان میں میں ان حاضری دیتا رہوں گا جی وہ مائک بھی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی و برکاتہ بھائی آپ آگا سوال پوچھا کریں ماشاءاللہ حضرت صاحب رضوی پاس ہوتے ہیں جس کے نک سے بیٹھے ماشاءاللہ اللہ سے عالم دین ہے اور ماشاء اللہ سے چھ سواروں کی اجازت ہے ہم خود اپنے سوالوں کو جامع سے پوچھتے ہیں آپ نے جو آخری بات کہی نا کہ کیا نبی کریم علیہسلام وصا ظاہری کے بعد بھی کسی سے آ ملاقات کر سکتے ہیں تو کتاب الروح میں ابن قیم جو ان کے اہل حدیثوں کے بہت بڑے امام ہیں ابن قی... ابن تہمیہ کا شاگرد بھی ہے جس کو بہت مانتے ہیں اہل حدیث اس نے اپنی خود کتاب میں لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام اسلام کے مثال ظاہری کے بعد آ کر مختلف جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے حوالے سے ابن قیم کہتا ہے کہ بعض جنگوں میں دیکھا گیا کہ کفار کے سر کٹ رہے ہیں تو بعض اہل نظر نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ اسلام اور ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں میدان جنگ میں ابن قیم تو نبی کریم علیہ شاہلام کے بعد شیخین کے لیے بھی کہتا ہے کہ وہ بھی آ سکتے ہیں صحیح ہے نا مدد کے لیے جنگ میں مسلمانوں کی جنگ میں مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ نبی کریم عرش و اسلام کی اگر کسی کو بیداری کی حالت میں زیارت ہو جائے تو اس میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے انبیاء جو ہیں وہ جیسے حضرت نے آپ کو ابھی حادیثوار کا سنائی کہ اپنی قبروں میں زندہ ہے لیکن اس کی واضح دلیل معراج کی رات کی ہے موسا علیہ السلام اسلام کو اپنی قبرانور میں نماز پڑھتے دیکھا پھر وہی موسا علیہ السلام اسلام بیت المقدس میں نماز پڑھی نماز پڑھنے سے پہلے یا بعد میں تمام انبیاء نے اپنی اپنی فضیلت شانے بیان کری پھر وہی انبیاء مختلف آسمانوں میں لبی کریم علیہ السلام سے مراج کے موقع پر ملے انبیاء کا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے خود ناراش بھی اس میں ثابت ہے صحیح ہے بھائی آتے رہ کریں سوال پوچھنے میں شرم بالکل نہیں ہونی چاہیے چائے چاہی پوچھا کریں جب نیت حق کی تلاش کیا والے سے بس حضرت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا آپ نے مجھے مائک دیا اور علی علیشر بھائی میں ٹرسٹ یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لاتے رہا کریں تو جو بھی کنفیوژنس ہوں گی آپ کی ان شاء اللہ تعالی وہ دور ہو جائیں گی اور جو بھی سوالات ہوں گے وہ دور ہوں گے اور علما جو یہاں تشریف لاتے ہیں ان کے درد سنیں تو آپ کے دل میں کے رسول جو ہے وہ الحمد اللہ رسول کے فضل سے پیدا ہوگا اور یہی بنیادی چیز ہوتی ہے تو میں اب, میں اب اجازت چاہوں گا آپ سب بھائیوں سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے تو یار میں یہ پوچھنا تھا یہ مدنی چینل والا یہ روم ہے یہ کون ہے بھائی یہ بار بار انوائٹ کر رہے ہیں مجھے بتاتے بھی نہیں ہیں یہ کون ہے آپ کو پتہ کسی کو یہ کون صاحب ہے اچھا اچھا, اچھا. ایک منٹ میں ابھی آپ کو بھائی بتاتا ہوں میں آپ کو آٹھ کا نمبر دیتا ہوں اور آپ آن لائن ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ یا پرانے پاک سے ڈھونڈ رہے ہیں ویسے یہ اب میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جی گاؤں میں جناب یاد رکھیے گا سب حضرات اور زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ تعالی کل آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ